مدنی چینل کے ناظرین الحمد سلسلہ ساری کثرت پاتے یہ ہیں میں ہم حاضر ہیں اور یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان کے متعلق نازل ہونے والی قرآن پاک کی سب سے الفاظ کے اعتبار سے مختصر سورت یعنی سورت ال کی تفسیر پر مشتمل ہے پچھلے سلسلے میں ہم نے سورت القثر کے شان نزول کے حوالے سے کچھ باتیں سننے کی حاصل کی تھی اسی حوالے سے کچھ آگے مزید بیان کرنا چاہوں گا اور یہ بھی میں آپ کے سامنے جو بیان کروں گا وہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علی کا ایک خوبصورت اقتباس ہے اسی میں سے کچھ باتیں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے شہزادے کے انتقال پر جب آپ علیہ السلط اسلام کے صاحبزادے انتقال کر گئے تو اس پر آخ بن وائل اور اس طرح دیگر کفار نے خوشی کا اظہار کیا تھا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابتر کے الفاظ سے حضرت عثمان کو کہا تھا کہ یہ نسل بریدا ہیں ان کی ان کی نسل نہیں چلے گی تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت نازل فرمائی تھی امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ وسلم اس بات کو ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ انا اعطینا کلکؤثر بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی یعنی آپ کو بہت ساری خیر عطا فرمائی یہ جو لفظ کوثر ہے اس کا ایک معنی تو مشہور و معروف حوض کوثر اور نہر کوسر ہے جو جنت میں اور میدان معاشر میں موجود ہوں گی اور جنت کے اندر ابھی بھی نہر کوسر موجود ہے تو یہ نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی لیکن یہاں پر کوسر کا معنی یہ خیر کثیر یعنی ہر طرح کی کثرت ہر طرح کی خیر کی کثرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی ہے یہاں پر اس موضوع سے متعلق امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ آپ کی نسل اب آگے نہیں چلے گی کہ شہزادے کا انتقال ہو گیا کوئی بیٹا آپ کے ہاں پیدا ہوتا ہے تو وہ حیات نہیں رہتا اللہ تبارک مت نے فرمایا کہ انا آپ کل کا ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی بہت زیادہ خیر عطا فرمائی کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفاط ذکر سے کیا نسبت کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا اور تمہاری سنا کا ڈنکا تو قیام قیامت تک اکناف عالم و اطراف جہاں میں بجے گا یعنی یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے شہزادی کا انتقال ہو گیا تو اب آگے آپ کی جب نسل نہیں چلے گی تو آپ کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے ہزاروں کروڑوں لوگ ایسے گزرے کہ جن کے یہاں پر ولادتیں ہوتی رہیں اولادیں ہوتی رہیں لیکن آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے آپ کے ذکر کو اولاد سے کیا نسبت آپ کے ذکر کو تو اللہ تبارک وادر نے بلند کیا ہے ہر مقام پر اللہ تبارک وادر نے آپ کے ذکر کو عام کیا ہے آپ کے ذکر خیر کو ہر مقام پر پہنچایا گیا ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام تو قیامت تک ہر ہر مکان پر ہر ہر جگہ پر یہ دیا جاتا رہے گا اولاد اگر آپ کے یہاں باقی نہ رہی تو اس سے آپ کی رفاط ذکر پر آپ کی شان پر کوئی حرج نہیں آتا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑا کروڑ حکمتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزاد حیات نہیں رہے تو اس کی حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے دلی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو کوسر عطا کی گئی اس کا ایک معنی علماء نے اولاد کا بھی کیا ہے کوسر کا مطلب جس میں کسرت ہی کثرت ہو قصرت ہی کثرت ہو تو اولاد کا مانا لینے میں انشاءاللہ اس حوالے سے ہم آگے پورا سلسلہ سادات کے فضائل کے حوالے سے بیان کریں گے یہاں پر مختصر کہ اولاد کی کسرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی یعنی اتنی کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اولاد دی گئی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کی نسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے چلایا خود اکشاد فرمایا کہ ہر بنی آدم کی جو نسبت کی جاتی ہے وہ اس کے وارف کی طرف کی جاتی ہے سوائے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے کہ ان کی جو اولاد کی نسبت ہے وہ خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کی جائے گی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی یہ اولاد یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلنے والی یہ وہ اولاد ہے کہ جن کے بارے میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی کہ جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی یعنی یہ جو سادات ہیں یہ جو سی زادے ہیں ایسے طاہر طیب نفیس ہیں ایسی آپ کی اولاد ہے کہ یہ ہیں تو یہ عالم باقی رہے گا عالم کی بھلائی ان کی وجہ سے باقی ہے اگر یہ نہ ہو تو عالم باقی نہ رہے عالم کی بھلائی یہ باقی نہ رہے پھر فرماتے امام لسمت مزید کہ یہ تو آپ کے نسل سے چلنے والے جو بچے ہیں وہ اولاد ہے آپ کی اس کے علاوہ تمام کے تمام مسلمان یہ تمہارے بال بچے ہیں جو بھی مسلمان ہیں وہ تمام کے تمام گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مانوی اولاد ہیں اور تم جیسا مہربان تو ان کے لیے کوئی ہے ہی نہیں یعنی باپ تو کیا مہربان ہوتا ہوگا جیسا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمانوں کے اوپر مہربان ہیں اور پھر فرماتے ہیں امام اہل سنت بلکہ اگر حقیقت کار کو نظر کیجیے حقیقت دیکھیے صحیح معاملہ دیکھیے تو تمام عالم جتنے بھی انسان ہیں تمام کے تمام آپ کی اولادیں مانوی ہیں اس اعتبار سے کہ اگر آپ نہ ہوں تو کوئی بھی نہ ہو آپ ہیں آپ کا وجود ہے تو اس وجہ سے تمام لوگ موجود ہیں حضرت آدم علی نبینہ و علیہ صلاح اسلام کے حوالے سے المدخل کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کرتے تو یوں یاد کرتے کہ یا ابنی سورتن و ابا یما یعنی اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہر کے اعتبار سے اگر کہ حضرت آدم علی نبینا و علیہ صلاح السلام کے اولاد میں سے ہیں لیکن اگر حقیقت کے طور پہ دیکھا جائے گا تو حضرت آدم علیٰ نبینا و علیہ السلاط وسلام کا وجود بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی وجہ سے یعنی جس طرح اولاد کا وجود باپ کی وجہ سے ہوتا ہے ماں کی وجہ سے ہوتا ہے ماں باپ کے وجود کے بغیر جو ہے وہ اولاد کا وجود نہیں ہو سکتا تو اسی طرح حضرت آدم علیٰ نبیٰ و علیہ السلاط اسلام اگرچہ کے ظاہر کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد بنتے ہیں لیکن اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ علیہ السلاۃ السلام کے وجود کی وجہ سے حضرت آدم نبی نبی نبی علیہ السلام, السلام کا وجود ہوا تو حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام, یہ آدم علیہ السلام کے بھی والد قرار پائیں گے امام علیہ ال رحمۃ اللہ کراڑ مزید اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اسی صورت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کی طرف سے دفاع تو خود آپ رب تبارک وطار کر رہا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں آپ کی شہزادے کے انتقال کے اوپر آپ ان پر ملول نہ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کے پر بے پایا عنایتیں ہیں بہت ساری عنایتیں آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہیں آپ ان کے اوپر ملول نہ ہو غمزدہ نہ ہوں بلکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ رکھیں یہ تو دنیا کے اندر نعمتیں ہیں جو آپ کے لیے بیان کی جا رہی ہیں آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ تو بے پایا ہیں وہ تو اتنی ہے کہ جن کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا فصل ربی کا ون اپنی آپ اپنی توجہ اپنے رب کی طرف رکھیے، اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے اس کے لیے آپ قربانی کی دیئے باقی رہا آپ کے دشمنوں کا معاملہ تو اس کی طرف سے اللہ تبارک وطلا خود آپ کے لیے کفیر ہے وہی آپ کی طرف سے دفاع فرمائے گا چنانچہ وہ ارشاد فرماتا ہے ان نشانیا کا حول اب کہ بے جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے کہ جن بیٹوں کے اوپر ان کو ناز ہے جن بیٹوں پر یہ ناز کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے یہ آپ کو تان و تشنی کر رہے ہیں اول تو یہ بیٹے ان کے کسی کام کے آنے والے یہ نہیں ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے ان کی اولادیں باقی نہیں رہیں گی اور بہت سے ان میں وہ ہوں گے کہ جو آپ کے اوپر ایمان لے کر آ جائیں گے خود ابو جہل جس نے لطیق کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ستانے میں سب سے بڑھ کر حصہ لیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اس امت کا فرآن قرار دیا اس کا اپنا بیٹا یعنی حضرت اکنی مانبی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مانوی اولاد ہو گئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے دفاع کرنے والے ہو گئے اور جو حقیقی بات تھا اس کے گویا کہ دشمن ہو گئے اس کا نام لینا تک وہ پسند نہ کریں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہو تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے مختصر کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں باقی رہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس آیت میں جو شان بیان کی گئی ہے ہمارے کئی علماء کرام نے اس ایک صورت کی تفسیر پر پوری پوری کتابیں تحریر فرمائی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت اس کے ایک ایک کریمے سے کیسے واضح ہوتی ہے ان کا جو کریم اللہ تبارک واد نے استعمال فرمایا ہے اس میں کس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت ظاہر ہوتی ہے پھر اس کے بعد آقین کا لفظ جو استعمال فرمایا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم کا کس طرح مقام و مرتبہ ظاہر کرتا ہے یہ بھی علماء کرام نے بیان فرمایا پھر اس کے بعد الکثر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی اس کوسر کی تفصیر علما نے تقریباً تیس کے قریب معنی میں کی ہے یعنی کوسر کے تیس کے قریب معنی بیان کی ہیں کہ اس سے مراد جنت کی نہر کوثر ہے اس سے مراد حوضے کوسر ہے اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفات ہے اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات ہیں اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کو عطا کیے جانے والا پرانے مجید فرقان حمید ہے اس طرح کے تیس کے قریب مانا علماء کرام نے اس کے بیان کیے ہیں انشاء اللہ تبارک و اپنے انہی سلسلوں کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے کو عطا کی گئی کوسر کہ کوسر کے جو معنی بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ہر ایک کی مختصر تفسیر کو اپنے سلسلوں میں بیان کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوسر دی گئی تو اس کی تفسیر کے اندر ہم جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہر چیز کثرت کے ساتھ دی گئی یعنی خیر کثیر دی گئی ہے تو اس کے اندر کثرت ہی کثرت پائی جاتی ہے موجزات میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ موجزات جو خیر ہیں وہ کثیر دیے گئے ہیں جب شفاعت میں جائیں گے تو شفاعت جو خیر ہے وہ بھی کسرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے اسی طرح جب امت کی طرف جائیں گے تو امت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خیر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے خیر ہے تو جب اس معنی کو دیکھیں گے تو اس میں بھی کسرت ہمیں نظر آئے گی یعنی کوئی بھی تفسیر کرتے چلے جائیں گے تو ہر معنی کے اندر ہمیں خیر کثیر یہ معنی نظر آئے گا انشاءاللہ تبارک وطالیہ جب اس کی تفسیروں کو بیان کیا جائے گا تو یہ معنی ہمارے سامنے واضح ہوتا چلا جائے گا رب تبارک وطالیہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات کو بیان کرتے رہنے کی توفیق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی عقیدت محبت ہمیں عطا فرمائے انشاءاللہ تبارک وطالعہ اپنے اگلے سلسلے کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ بہت ہی جامع اور آپ کو ایسی معلومات نہر کوثر اور حوض کوسر کے حوالے سے بیان کریں کہ جو مسترد حادیث طیبہ کے اندر آئی ہیں اور بڑی نادر معلومات ہوں گی ضرور بے ضرور اس سلسلے کو دیکھیے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حوض کوسر اور نہر کوثر کے حوالے سے بہت ساری منفرد باتیں آپ کو سننے کی شہادت حاصل ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے کی توفیقرمائے صلی اللہ تعالی و علیہ وسلم